دل کی تاریخی میں نورے دین سے ہو روشنی کامیاب کام ہر بشر کی زندگی وحی حق کا نور بھر کے اپنے کلبوں ذہن میں آدمیت پائے فوزے دنیاوی بھی اخروی مسجد میں آئیے سنیے دل سے قرآن و حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> الحمد الحمدللہ الحمد, <لله> <الحمد <لله> <الرب> العالمین وسلات <الصلاة> والسلام علی سید <سيد> والمرسلین محمد نبی العمبی صادق العمین و لا علی و صابی و مرحتا بھی حدیِ ودا بعوتی وسطنبی سنتی الم اله الا اللہ وحده لا و له واشهد ان انّ عبده ورسوله اما بعد قال اللّہ تبارک و تعلیٰ آؤز بلّہ عالیم من شعیط ادلحمن ت ذکا و ذکا رسم ربی ہی فصل بلطرون الحیات دنیا ولاخر تو خیرم و ابقا انفی صوف اللہ صوف ابراہیم و موسا وقال قال من قائل و نفس وما صوحا ف الحمہ فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا وقد قد من امن بہت ہی قابل احترام اور لائق تقریم برادران و خران اسلام حضرات و خواتین سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا اللہ رب العزت نے موقع فراہم فرمایا ہے وہ موضوع ہے تہذیب اخلاق یہی ہے نا تہذیب نفس تہذیب نفس یا تزکیہ نفس قرآنی اصطلاح اور نبوی اصطلاح میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے اور ہماری اردو کی بول چال میں تہذیب اخلاق بھی کہہ دیتے ہیں اور تہذیب نفس بھی کہہ دیتے ہیں یہ موضوع ہماری زندگی کے ساتھ اور ہمارے انسانی رویے روحانی رویے ایمانی رویے کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق رکھنے والا موضوع ہے اور اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین نازل فرمایا ہے بندوں کے لیے دستور حیات بنا کر زندگی کا ضابطہ اور قانون بنا کر کہ اس کے مطابق زندگی گزارو اس دین کا مقصد اور غایت یہی ہے کہ انسان کا تزکیہ نفس یا اس کا تہذیب نفس کا عمل پورا ہو جائے یعنی دین کا مقصد ہی یہ کام ہے کہ ہمارے نفوس کا تزكیا ہو جائے اور ہمارے اخلاق کی تہذیب ہو جائے تو یہ سمجھنے والا موضوع ہے توجہ دینے والا موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں ہمیشہ دھیان دینا چاہیے اور اپنی اصلاح تحہیر تزكیا اور تہذیب کے بارے میں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا گراف اوپر سے اوپر اور ہمارا قدم آگے سے آگے اور ہمارا مرتبہ بلند سے بلند تر ہوتا رہے کیونکہ انسان جب تک آگے بڑھتا ہے تو اوپر جاتا ہے تو انسان ترقی کرتا ہے اور اگر کھڑا ہو جائے تو پھر زوال شروع ہو جاتا ہے اور رک جائے تو پھر پسپائی شروع ہو جاتی ہے تو اس لیے انسان کو اس موضوع پر ہمیشہ ہی توجہ دینی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے اب تہذیب نفس یا تزکیہ نفس سے مقصود کیا ہے اس کو چھاننے کے لیے سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو بنایا ہے یہ مخلوقات کے اندر ایک منفرد قسم کی مخلوق ہے فرشتے جو ہیں اللہ رب العزت نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے اور ان کی صفات ملکوتی صفات ہیں ان کے اندر ملکوتی صفات ہیں اللہ رب العزت نے برائی کا کوئی وہاں دخل ہی نہیں رکھا معاشیت کا کوئی وہاں اللہ رب العزت نے دائیا ہی نہیں پیدا فرمایا فرشتے جو ہیں وہ برا سوچ نہیں سکتے برا کر نہیں سکتے اللہ رب العزت نے یہ رستہ ہی بند کر دیا نورانی ہیں اور پاکیزہ صفات کے حامل ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اللہ کے حقام کی تعمیل کرنے والے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ خافون اور من فوقیم اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اس لیے کہ اس کی عظمت بڑی ہے نافرمانی فرمانی نہیں بھی کرتے پھر بھی ڈرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اور اللہ اکبر لا اللہ اللّہ مرم کبھی اللہ کے حکم دلی نہیں کی بھیا فالون ہمائی عمر جو حکم ہوتا ہے فوراً پورا کرتے یہ فرشتے ہیں اور ہم سے پہلے جو یہاں زمین پر آباد تھے یہ شیاطین تھے ان کو اللہ رب العزت نے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے ایک دائیا رکھا ہوا ہے شیطنت کا شیطان کا معنی کیا ہوتا ہے شیطنت کا معنی یہ ہوتا ہے بھڑکنا حیجان اور فلیمیبل ہونا کہ بھڑک اٹھتی ہے شعلہ پذیر ہے آگ لگ جاتی ہے تو یہ ان کے اندر ایک اللہ رب العزت نے وسم رکھا ہوا ہے اور وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کو اختیار دیا ہوا ہے مجبور نہیں ہے وہ اختیار دیا گیا ہے ان کو چاہیں تو وہ نیکی کر لیں اور چاہیں تو وہ برائی والا راستہ اختیار کر لیں اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں اختیار دیا اسی طرح ان کو بھی اختیار دیا ہوا ہے اور ان میں میں سے ان سے بھی جنوں میں سے بھی وہ اننا منل المسلمون و مند اللہ رب العزت نے ان کی زبانی قرآن میں بیان فرمایا ہے اور اس کو قرآن مجید میں حقیقت واقعہ کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ جنوں نے یہ اعتراف کیا وہ اننا مند المسلمون کہ ہم میں سے فرما بردار بھی ہیں وہ منل القاسون اور ہم میں سے ظلم زیادتی کرنے والے بھی ہیں وہ امّ القاسطون افقان اولی جہنما <حَطَابًا> اور جو ظلم زیادتی کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے ان میں فرما بردار بھی ہیں نیکوکار بھی ہیں اور نافرمان اور گناہگار اور بہت زیادہ اللہ رب العزت کی بغاوت کرنے والے اور اس کے سامنے سرکشی کرنے والے بھی موجود ہیں اور انسان کو جو اللہ رب العزت نے بنایا اب ایک اور مخلوق کا بھی ذکر سن لیں اور وہ مخلوق ہے جانوروں کی جن کو اللہ نے عقل نہیں دی گویائی نہیں دی فہم نہیں دیا اور شعور نہیں دیا وہ اللہ رب العزت نے پیدا کیے ہوئے ہیں اپنی قدرت کے مظہر کے طور پر سمندر کی جانور جنگلوں اور صحرا کے اندر رہنے والے جانور پہاڑوں کے اندر رہنے والے جانور فضا کے اندر رہنے والے جانور پرندے اور وائرس اور جراثیم بے شمار اللہ رب العزت کی مخلوق ہے جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہوئی ہے اب ان کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے مٹی اور پانی سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا ہے مٹی اور پانی سے اور خوراک بھی ان کی مٹی اور پانی سے ملتی ہے ان کو اور ان کو اللہ رب العزت نے عقل نہیں دی اور ان کو پیدا کس لیے کیا ہوا اللہ رب العزت نے ایک تو پیدا کیا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی تصمی کرتے یہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں وہ امن شعین وہ سب ہو ہمدی فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہ کرتی یہ جانور جتنے ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور ان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہوا ہے ہمارے لیے کہ ہم ان سے کام لیں یہ بعض کام تو ایسے کرتے ہیں جو ہماری خدمت کے ہیں جیسے ہمارا بوجھ اٹھانے والے بار بردار جانور ہماری سواری کے کام آنے والے جانور ہماری خوراک کے کام آنے والے جانور ہمارے لیے ہل چلانے والے اور ہمارے لیے دودھ دینے والے اور گوشت مہیا کرنے والے جانور یہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کیے ہوئے ہیں لیکن اللہ رب العزت نے ان کا جو دائرہ ہے, زندگی مقرر کر دیا ہے یہ اس کے مطابق چل رہے ہیں یہ اس کے الٹ نہیں چلتے یہ اس کے الٹ نہیں چلتے اب بھینس جو ہے یہ جس مقصد کے لیے پیدا ہوتی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ میں دودھ نہیں دوں گی وہ کبھی یہ نہیں کہتی کہ مجھے کوئی ذبا نہ کرے مجھے کو کھائے نہ نہیں جو چاہے اسے کھا لے جو چاہے اس کا دودھ پی لے جو چاہے جو نر آ, ہوتا ہے بیسا اس کو ہل میں جوت لے یا گاڑی کے آگے جوت کے اس سے کام لے لے وہ نہ نہیں کرتا اس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اسے پیدا کیا ہوا ہے اور یہ جو مقصد ان کا اللہ رب العزت نے بنایا ہوا وہ پورا کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس دوسرا اختیار کوئی نہیں آپشن کوئی نہیں ہے اور ان کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں بدلا بھی کوئی نہیں ہے آخرت میں ان کے لیے کوئی جنت نہیں ہے سزا بھی کوئی نہیں ہے ہاں ایک چیز ہے عدل اللہ رب العزت نے کرنا ہے چونکہ وہ عادل ہے عدل کرنے والا ہے قائم بالقسط ہے انصاف کے ساتھ پورے جہان کے نظام کو چلانے والا ہے تو اس نے عدل کرنا ہے اگر ان جانوروں نے بھی آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کیا ہوگا تو اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کر کے ظلم کا بدلہ دلا کے حساب برابر کر دینا ہے پتا ہے آپ کو اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سینگ والی بکری ایسی ہے کہ اس نے بے سینگ والی بکری کو ٹکر مار کے زخمی کیا اور سینگ مارا ہے تکلیف پہنچائی ہے اللہ قیامت والے دن اس کو اٹھائیں گے اور جو بے سینگ والی ہے اس کو سینگ ملے گا اور اس کو اس کا سینگ ختم کر دیا جائے گا بدلہ ہو جائے گا اور انصاف کر کے کام ختم کام ختم ہو جائے گا اور انسان جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں جمع کر دی بنایا تو اس کو مٹی سے حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ رب العزت نے زمین کی مٹی سے بنایا فرمایا اور فرشتوں کو کہا کہ جتنی زمین کی قسم کی مٹی ہے نا کوئی پیلی ہے کوئی بھوری ہے کوئی کالی ہے کوئی سرخ ہے کوئی سفید سفید سی ہے ساری مٹی اکٹھی کر کے لے آؤ ساری مٹی جمع کر دی گئی اور ساری کو اللہ رب العزت نے اس کا مسالہ بنایا پانی ڈال کے اور پھر اللہ رب العزت نے اس سے آدم علیہ السلام کا کالبد خاکی تیار فرمایا اور فرمایا جیسے مٹی کے رنگ مختلف ہیں اسی طرح آدم کی اولاد کے رنگ بھی مختلف ہیں کو پیلا ہے کو کالا ہے کو گورا ہے کو سرخ ہے کو کیسا ہے کو کیسا ہے اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا اور ان کے اندر ایک اللہ رب العزت نے روح پھونکی یہ مٹی جو تھی یہ مادی چیز ہے پانی بھی مادی چیز ہے یہ دونوں مادے ہیں یہ اس زمین کے اندر تھے زمین کے اوپر پہلے تھا ہی پانی پھر اللہ رب العزت نے مٹی پیدا فرمائی اور آدم علیہ السلات وسلام کو مٹی اور پانی سے پیدا کیا یہ ان کا مادی جسم تھا اور ایک چیز اللہ رب العزت نے ان کے اندر ودیت فرمائی جس کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے عالم امر کیا ہے اللہ رب العزت کا حکم کہ ایسے ہو جا اور اس کے حکم سے وہ ہو جاتی ہے اور اس کا وجود اور بقا اس کے ارادے کے تابع ہوتا ہے جب تک وہ چاہتا ہے وہ قائم رہتی ہے چیز جس کو اس نے حکم دیا ہوتا ہے اور جب وہ کہتا ہے تو فوراً معطل ہو جاتی ہے وہ چیز اور کام بند ہو جاتا ہے براہ راست اللہ رب العزت اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ہی آپ کی گھڑیاں اور یہ آپ کے ڈیجیٹل سسٹم سارے چلتے ہیں جب تک رابطہ ہے چل رہا ہے رابطہ منقطع ہوا بند ہو جاتا ہے کام دیکھتے ہیں نا آپ بجلی ہے اور ساری چیزیں ہیں اس طرح کی تو اللہ رب العزت مثال اس کے لیے ہم یہ بیان کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے ذہن میں بات آ جائے باقی اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں لے سکم اتلی ہی اللہ رب العزت ہر چیز کو جو عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اپنے ارادے اور اپنی مشیت کے ساتھ کنٹرول فرما رہے ہیں اور اللہ تعالی نے اس کا وجود بھی بنایا ہوا ہے یہ صرف امر ہی نہیں ہے اللہ رب العزت کا بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا وجود بھی بنایا ہوا ہے اور وجود اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان پہ جب گیا میں کے موقع پر تو کچھ سائے سے دیکھے اشباہ دیکھے جسے ہم پنجابی میں چولا نہیں کہتے چولا جا پیا تو اس طرح جیسے کوئی دور سے ہیولہ سا نظر آتا ہے کسی چیز کا میں نے ایسے دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے ادھر بھی کچھ ہیولے ہیں ادھر بھی کچھ ہیولے ہیں ادھر بھی کچھ سائے ہیں ادھر بھی کچھ سائے ہیں آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو بتایا گیا کہ یہ نیکوں کی روحیں ہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یہ بروں کی روحیں ہیں انہیں دیکھ کے غم زدہ ہوتے ہیں تو بجو, ان کا وجود وہاں ہے اور وہاں سے وجود آتا ہے اور فرشتہ اس کو جسم کے اندر پھونکتا ہے فرشتہ اس کو آتا ہے جسم کے اندر پھونک دیتا ہے متقل کر دیتا ہے تو ایک تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا وجود مادے سے بنایا دوسرا اللہ رب العزت نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونکی فقی میں رو ہی اور تیسری چیز جو اللہ رب العزت نے اس کے اندر پیدا فرمائی وہ کچھ شیطانی صفات اور کچھ فرشتوں والی صفات بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر پیدا فرما دی انسان تین چیزوں کا مجموعہ یا چار چیزوں کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک تو فرشتوں والی صفات جن کو ملکوتی صفات کہا جاتا ہے, ان کا روح کے ساتھ تعلق ہے. اور ایک شیتانی انسان کے اندر ایک روح ہے اور ایک انسان کے اندر نفس ہے جس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وہاں ابھر تم بسو میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا یہ نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے یہ شیطان کا ذریعہ بن جاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے حضرت والی صاحب رحمتہ اللہ علیہ پڑا کرتے تھے نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ نفس اور شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ تو مجھ پہ کرم فرما تو یہ نفس جو ہے یہ شیطان کا وسیلہ بنتا ہے اس کے ذریعے شیطان جو ہے انسان کے اوپر رسائی اور انسان کے اوپر چڑھائی کرتا ہے اور جو روح ہے یہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے اور اس کے اندر فرشتوں والی صفات ہیں ملکوتی صفات ہیں اب انسان جو ہے ان چیزوں کا مجموعہ ہے ایک تو اس کے اندر جانوروں والی خصوصیات ہیں اس کو کھانے کی ضرورت ہے پینے کی ضرورت ہے سونے کی ضرورت ہے اور گرمی سردی سے بچنے کی ضرورت ہے یہ جانوروں کی ضرورتیں ہیں نا ہماری بھی ضرورتیں ہم چونکہ مادے سے پیدا ہوئے ہیں جانور بھی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں اور ہم بھی اسی سے پیدا ہوئے ہیں یہ کچھ ہماری ضرورتیں ہیں اور دوسرا ہمارے اندر ایک نفس بھی موجود ہے جس کا شیطان کے ساتھ تعلق ہے جس کا شیطان کے ساتھ تعلق ہے اور شیطان بھی ہمارے اندر اثر رکھتا ہے اور دوسری ہمارے اندر ایک روح موجود ہے جس کا فرشتوں کی صفات کے ساتھ تعلق ہے یہ روح جو ہے فرشتوں والی صفات اور فرشتوں والے اعمال سے مضبوط اور توانا ہوتی ہے اور نفس جو ہے یہ شیطانی اعمال سے توانا اور مضبوط ہوتا ہے تو یہ چار چیزیں جو آپ نے سمجھ لی ان کو ذرا ذہن میں رکھیے اور اب انسان کا مکمل وجود ان چار چیزوں سے متشکل ہوتا ہے اور وہ واقعہ میں رونما ہوتا ہے اور وجود پذیر ہوتا ہے کیا چیزیں ایک تو انسان کا جسم ہے جس کے اندر حیوانی اللہ رب العزت نے صفات رکھی ہوئی ہیں اور دوسرا انسان کے اندر نفس ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے شیطانی صفات رکھی ہوئی ہیں اور تیسرا انسان کے اندر اللہ رب العزت نے روح بنائی ہوئی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ملکوطی صفات رکھی ہوئی ہیں اب یہ چاروں چیزیں مل کر جو انسان کے اندر ہیں یہ چاروں چیزیں مل کر ایک مکمل انسان کو وجود میں لاتی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس انسان کی رہنمائی کے لیے وہی کے ذریعے اس کو علم سکھایا ہے اور وہی کے ذریعے اس کو ہدایت عطا فرمائی ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جسمی جسمانی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں ذہنی اور عقلی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں اور یہ پوری کائنات اللہ رب العزت نے اس کے لیے مسخر کر دی ہے کہ یہ اس کائنات سے جہاں جہاں اللہ رب العزت نے مواقع فراہم کیے ہوئے ہیں اسباب اس کے تابع کیے ہوئے ہیں اس کائنات کو اپنے کام میں لا سکتا ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے اس کو اختیار کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو اس کا موقع عطا فرمایا ہوا اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کر کے اس کے اندر یہ صلاحیت ودیت فرما دی ہیں اب دنیا کے اندر آپ غور کریں ذرا اس بات کے اوپر کہ جانوروں کو اپنی خوراک کے لیے تھوڑی بہت ہی محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن خوراک پیدا کرنے کے لیے جانور کوئی کوشش نہیں کرتے بنسوں نے کبھی جارا اگایا پرندوں نے کبھی اناج اگایا ہے مچھلیوں نے کبھی فارم بنائے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مچھلیاں ہونی چاہیے جس سے ہم کھانا کھائیں نہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہوا ہے یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ استعمال کر ہیں لیکن انسان اس کو غلہ اناج اگانا پڑتا ہے اور اس کو گوشت پروٹین کے فارم بنانے پڑتے ہیں کیٹل فارم بھی بنانا پڑتا ہے پولٹری فارم بھی بنانا پڑتا ہے اور مسالے بھی اگانے پڑتے ہیں اور ان کو تیار بھی کرنا پڑتا ہے اللہ رب العزت نے یہ جو چیز انسان کے اندر پیدا کی ہے یہ دوسری مخلوقات میں نہیں ہے انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے پیدا کی ہوئی ہے اور یہ ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو خلافت عطا فرمائی ہے یہ کام کرتا ہے یہ زمین کو پھاڑ کے اس میں بیج ڈالتا ہے اور پھر اس کو اگاتا ہے اگتا تھا وہ اللہ کے حکم سے ہے لیکن یہ کام انسان نے کرنا ہوتا ہے اور آخری کام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے پیدا بھی سب کچھ اللہ نے کیا ہے یہ سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے اور اس کو کارگر اور مؤثر بھی اللہ ہی نہیں کرنا ہوتا ہے انسان جو ہے اللہ رب العزت نے ایسا بنایا کہ اس کو کھانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور جانور جو ہیں وہ جس طرح پیدا ہوتے ہیں وہ سکھائے بغیر اڑنے والے جانور اڑنا شروع کر دیتے ہیں تیرنے والے تیرنا شروع کر دیتے ہیں بھاگنے والے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور شکار کرنے والے شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں ماں باپ سے سیکھ لیتے ہیں اور سارا کام شروع کر دیتے ہیں ان کے سکھانے کے لئے یونیورسٹی اسکول کالج مدرسے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارے کام وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر کر لیتے ہیں اور سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن انسان کے لئے اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ بنایا ہوا یہ بھی سیکھتا ہے دیکھ کر یہ دیکھ کر سیکھتا ہے پرندوں کو دیکھ کر اس نے اڑنا سیکھا بچنیوں کو دیکھ کر اس نے تیرنا سیکھا اور جانوروں سے اس نے بہت ساری چیزیں سیکھی یہ دیکھ کر ہے لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے انسان کو عقل عطا فرمائی انسان سوچتا ہے سوچ کر آگے بڑھتا ہے عمل کرتا ہے دیکھتا ہے اور پھر اس پر عمل کر کے انسان آگے سے آگے بڑھتا ہے اور جہاں تک ایک نسل پہنچی ہوتی ہے بعد میں آنے والی نسل اس سے آگے بڑھتی ہے اس سے آگے بڑھتی ہے اس سے آگے بڑھتی ہے کہاں وہ زمانہ تھا کہ انسان نے پہاڑوں کے اندر مکان بنائے تھے اور کہاں یہ دور ہے کہ انسان جو ہے وہ فضا کے اندر اتنے اونچے اونچے مکان بنا رہا ہے اور زمین کے نیچے کتنی کتنی منزلیں لے کے جا رہا ہے اللہ رب العزت نے انسان کو ایسا بنایا ہوا ہے تو انسان جو ہے اس کا معاملہ جانوروں سے مختلف ہے اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے اور یہ اس اختیار کے ساتھ کام کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے پیاس بجھانے کے لیے بھی انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اور اللہ رب العزت نے انسان کو یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ اپنی اصلاح تعمیر ترقی اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے انسان کو ہدایت دی علم سکھایا اور اس کو موقع دیا کہ اب کرنا تو نے ہے اللہ تعالی مدد کرے گا اللہ تعالی رہنمائی کرے گا اور رہنمائی اس نے فرما دی اور مدد وہ کرتا ہے لیکن انسان کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی مشقت کرنی پڑے گی کوشش کرنی پڑے گی جان مارنی پڑے گی ایسے ہی نہیں انسان ٹھیک ہو جائے گا انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی جیسے کمانے کے لیے کرنی پڑتی ہے کپڑا پہننے کے لیے تیار کرنا پہلے کاٹن بناؤ اور پھر اس کے بعد اس کو داگہ تیار کرو اور پھر اس کو کپڑا بنو اور بننے کے بعد پھر اس کو سلاؤ اور پھر پہنو اور اس طرح سارے کام انسان کو کرنے پڑیں گے لیکن جانوروں کو یہ کام نہیں کرنے پڑتے ان کا لباس جو ہے ان کے بال ہیں اللہ کی طرف سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں یا ان کی خالی ایسی ہے کہ اگر موسم ٹھنڈا ہے تو وہ گرمی پیدا کرنی شروع کر دیتی ہے اور اگر موسم گرم ہے تو وہ ٹھنڈ پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے اللہ رب العزت نے آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ان کی کھالوں کے اندر لیکن انسان کے لیے ایسا نہیں ہے انسان کی کھال ایسی ہے کہ اگر گرمی زیادہ ہو جائے جل جاتی ہے اس کو ٹھنڈک کی ضرورت ہے سائے کی ضرورت ہے اور سردی زیادہ ہو جائے تو خون جم جاتا ہے انسان مر جاتا ہے اس کو حرارت کی ضرورت ہے اور اس کو خود کرنی پڑے گی پیدا اس کو خود پیدا کرنی پڑے گی تو میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ اسے اپنی تعمیر کے لیے محنت کرنی پڑے گی سمجھ میں آ رہی بات اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف اور وہ ہے تہذیب نفس جو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر نفس پیدا کیا ہوا ہے جس کے اندر شیطانی صفات بھی ہیں اور جس کے اندر جانوروں والی صفات بھی ہیں انسان کے اندر جانوروں والی صفات بھی ہیں جانور کی کیا صفت ہوتی ہے ایک تو وہ جاہل ہوتا ہے جانور جاہل ہوتا ہے اسے علم کوئی نہیں ہوتا سکھاتے ہیں اس کو بڑی مشکل سے سدھا سدا کے شکاری کتوں کو سکھاتے ہیں اور بعض جانوروں کو ہاتھیوں کو سدھاتے ہیں اور جانوروں کو سدھاتے ہیں سیکھ جاتے ہیں لیکن سارے نہیں کوئی کوئی بڑی مشکل کے ساتھ لیکن انسان اس کو سکھایا جائے تو سارے انسان سیکھ جاتے ہیں بڑی جلدی سیکھ جاتے ہیں تو ایک تو انسان کے اندر جانوروں والا وصف ہے جہالت کا اور دوسرا انسان کے اندر وصف ہے جانوروں والا ظلم کا یہ جانوروں والی صفتے ہیں دونوں جہالت اور ظلم ایک تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا جیسے جانوروں کو پتہ نہیں ہوتا دوسرا انسان ظلم کرتا ہے جو کام نہیں کرنا چاہیے وہ کرتا ہے جانور انہیں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے بالک کی جگہ نہیں ہے میں نے ادھر نہیں جانا جو جگہ سامنے آئی ادھر گھس گئے جو چیز سامنے آئی اس کو منہ مار لیا اور جدھر کو کسی نے بگا دیا ادھر باغ کھڑے ہوئے جدھر کوئی لے کے چلا گیا ادھر چلا گیا تو جانور جو ہے وہ ظلم بھی کرتا ہے اور اس کے اندر جہالت بھی ہوتی ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان ظلم یہ انسان ظالم بھی ہے ظلوم بڑا ظلم کرنے والا ہے جہولا اور بڑا جاہل بھی ہے لیکن اللہ رب العزت نے اسے پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ تو جہالت اور ظلم کے اندر زندگی گزارتا رہے نہیں اللہ رب العزت نے فرمایا اقرا بسم رب الدی خلق خلق الانسان من علق اقرا و رب الکرم اللہ قلم السان اللہ تعالیٰ نے اس کو جیالت سے نکالنے کے لیے وہ سکھایا جو یہ نہیں جانتا تھا اللہ نے انسان کو علم سکھایا وہ یو عالم کم اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا اللہ اخراج نہیں مہاتم اللہ تعالی نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا لا تعالیٰ نشیا تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا وجال سماول اب سارا افیدا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم کچھ نہیں جانتے تھے پھر اللہ نے تمہیں کان دیے آنکھیں دیے دل دماغ دیے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی نے تمہیں علم سکھایا اللہ تعالی نے انسان کو علم سکھایا اور جہالت سے نکالنے کے لیے اللہ نے انسان کو علم سکھایا اور ظلم سے بچانے کے لیے اللہ نے انسان کے لیے ہدایت نازل فرمائی جو اللہ رب العزت نے ہدایت نازل فرمائی ہے پیغمبروں کے ذریعے کتابیں نازل فرمائی ہے وہ کس لیے لقد ارسل رسول نابلاتی الناس بالقسط فرمایا ہم نے نبی اور رسول بھیجے ارسلنا اللہ رسول اللہ بالبینات ونزلّہ محب القتاب بلمیزان اور ان کے اوپر اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی اور ان کے ساتھ اللہ نے شریعت کا میزان میزان عدل نازل فرمایا کس لیے لیے خوبصب تاکہ لوگ عدل کے ساتھ چلنے والے کھڑے ہونے والے کام کرنے والے بن جائیں کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے کوئی کسی کا حق نہ مارے کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے کوئی کسی کی حق تلفی نہ کرے نہ اللہ کی نہ اس کائنات کی نہ انسان اپنی نہ کسی دوسرے کی اللہ رب العزت نے انسان کے لیے ہدایت نازل فرمائی لی عقوسم بالکش اور اللہ رب العزت نے کیا کہا وہ وضا اس نے میزان قائم کر دیا ہے ترازو قائم کر دیا ہے اللہ تتغو فی المیزان کہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو ادھر نہ جکاؤ ادھر نہ جگاؤ پورا سیدھا تول تولو ہر کام کو پورا اس طرح کرو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ رب العزت نے انسان کو علم بھی عطا فرمایا اور انسان کو عدل کا نظام بھی عطا فرمایا بات سمجھ میں آ اب شریعت جو ہے یہ عدل کا نظام ہے اور شریعت کا جو علم ہے یہ انسان کو جہالت سے نکالنے کا طریقہ ہے شریعت کا ہم علم حاصل کریں گے اور شریعت کے مطابق ہم چلیں گے تو جانوروں کی سطح سے ہم بلند ہو کر انسانوں کی سطح پر آ جائیں گے ہم جانوروں کی سطح سے بلند ہو کر انسانوں کی سطح پر آ جائیں گے اور پھر انسانوں کی سطح پر آ جائیں گے تو پھر انسان جو ہے اس کے لیے موقع ہے یا تو وہ روحانی طور پر ترقی کرتے کرتے فرشتوں جیسا بنے فرشتوں سے آگے جائے اور فرشتوں سے اوپر جائے اللہ کا محبوب بن جائے یہ بھی اس کے لیے چانس اور موقع ہے اور یہ بھی موقع ہے کہ وہ نفس کا غلام بن جائے شیطان کے ہاتھ میں اپنی باگ ڈور دے دے لگام اپنی شیطان کو پکڑا دے اور اللہ کو چھوڑ کے شیطان کا پجاری اور دوست بن جائے اور شیطان اپنے ساتھ اس کو لے کے جہنم میں چلا جائے یا ان اند اللہ حق لوگوں اللہ کے وادے سچے فلاطغرقم الحیات دنیا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ولاغ غرم الغرور اور بڑا دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے ان شیطان فتو شیطان تمہارا دشمن ہے اسے دشمن سمجھنا اور دشمن بنا کے رکھنا شیطان سے دوستی نہ کرنا اللہ سے دوستی کرنا وہ ہے تمہارا دوست ان نما اللہ تمہارا دوست کون اللہ ف وہ ہے تمہارا مددگار اور تمہارا کار اور شیطان تو تمہارا دشمن ہے لیکن تمہیں کیا ہو گیا اور مجھے چھوڑ کر شیطان اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہوئے وہ ہم لکھ محدود اور وہ تمہارے دشمن ہے اور ان کا مقصد ہے تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے تمہیں کیا ہو گیا جانوروں کی سطح پر زندگی گزارنا بہت سارے لوگ اس سطح پہ زندگی گزار رہے یا کلو نہ کماتا کلو نام بنارو مس وایا ایسے جی رہے ہیں جیسے جانور ہوتے ہیں جہنم ان کا ٹھکانا ہے. فرمایا ہم نے بہت سارے جن اور انسان ایسے پیدا کیے ہوئے ہیں جنہوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے لہم قلوب اللہ یفقاؤ نبیا ان کے دل ہیں جن سے سمجھتے نہیں ولہوم آذان اللہ یسما نبیا کان ہیں جن سے سنتے نہیں ولہوم آئین اللہ سیرون بیا آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں الاقل عام یہ ڈنگر ڈھور ہیں یہ جانور ہیں یہ چوپائے بلحم اَغل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں وہ تو جانور پیدا کیے گئے تھے اسے انسان بنایا گیا تھا یہ جانور بن گیا الائی کا اکثر دنیا ایسی ہے یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا یہ ڈھور ڈگر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور انسان تھوڑے ہیں اور پھر انسانوں میں سے کئی ایسے ہیں جو شیطان بن جاتے ہیں ان میں اور انسانوں میں شیتانوں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہتا بلکہ وہ شیطان کے بھی استاد بن جاتے ہیں ایسے شیطان کے استاد بنتے ہیں کہ شیطان کو بھی وہ نہیں سوجتا جو ان کو سوجتا ہے یہ جو گبراہی پھیلانے والے ظلم کرنے والے زمین کے اندر فساد کرنے والے پوری زمین کے اندر جنہوں نے بربادی پھیلائی ہوئی ہے یہ سارے کون ہیں یہ انسانوں میں سے شیاطین ہیں اللہ اکبر شیاطین الانسی والجن جن جنوں سے بھی شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں شیاطین الانسی والجن اللہ اکبر اور اسی طرح فرمایا من منشر الوسواص الخناس الذي وسم صفی صدور اناسی بالجنتی وناس لوگوں کو وسوسے سے ڈال کے گمراہ کرنے والے جنوں میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی ہیں تو شیاطین الجنّی والس جنوں میں سے بھی شیاطین ہیں ان میں نیک بھی ہیں شیاطین بھی ہیں اور انسانوں میں بھی شیاطین بھی ہیں اور نیک و کار بھی ہیں تو بعض انسان جو ہے وہ شیطان بن جاتے ہیں اب آپ نے اور میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ نہ جانوروں کی سطح پر رہے اس سے بھی اوپر اٹھے اور نہ شیطان صفت بنے شیطانوں سے بھی بچیں اور فرشتوں سے مشابت اختیار کریں اور فرشتوں جیسے اخلاق اپنانے کی کوشش کریں بلکہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور اس کا نام ہے تہذیب نفس سمجھ میں بات اس کا نام ہے تہذیب نفس اور یہ کام اللہ رب العزت چاہتے تو خود بخود ہی کر دیتے ذرا کچھ خود بخود ہو جاتا یہ آٹو سسٹم کے تحت سب کچھ ہو جاتا نہیں ایسا نہیں کیا اس نے کھانے پینے کے لیے بھی ہمیں اس نے کہا کہ تم ذمہ دار ہو اپنی روزی کماؤ پیدا کرو حاصل کرو کپڑے اپنے بناؤ گھر اپنا بناؤ اور اپنی ضرورتیں پیدا کرو میں تمہاری مدد کروں گا تمہاری رہنمائی کروں گا تمہارے لیے موقع فراہم کروں گا اور تمہاری ہدایت کے لیے میں نے آسمان سے وہی نازل فرمائی ہے اور تمہیں عقل شعور دیا ہے تمہیں دل و دماغ دیا ہے تمہارے اندر روح اپنے عالم امر سے ودیت فرمائی ہے اور تمہارے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں تمہارے لیے رول ماڈل بھیجے ہیں نبی رسول اور سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامل اور اکمر رسول بن کے آئے ہیں اور بہترین نمونہ زندگی اور انہوں نے پیش کیا ہے اب تم نے کوشش کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اور اس کے لیے انسان نے اپنا تزکیہ کرنا ہے تزکیے کا معنی کیا ہوتا ہے تزکیے کا معنی اور تہذیب کا معنی یہ ہوتا ہے پہلے تہذیب کا معنی سمجھ لیں تہذیب کا معنی یہ ہوتا ہے کانٹ چانٹ کرنا ادھر کو چیز نکلی ہوئی ہے ادھر کو چیز نکلی ہے درخت ہوتے ہیں نا جب درخت بڑھتے ہیں تو پھر ہم ان کی کانٹ چانٹ کر کے ان کی فارمیشن کر دیتے ہیں ان کی شکل بنا دیتے ہیں کہ جی درخت کو ایسے ہونا چاہیے اور کہتے ہیں کہ اگر اس کو کانٹا چھانٹا جائے تو زیادہ بہتر بڑھت ہوتی ہے تنا مضبوط ہوتا ہے شاخیں مضبوط ہوتی ہے قد بڑا ہو جاتا ہے اور اگر ایسے بڑ نہ دیا جائے تو بے ہنگم ہو جاتا ہے اور وہ درخت نہ خوبصورت ہوتا ہے اور نہ صحت مند رہتا ہے ہر چیز بڑھ جاتی ہے تو اس کی تہذیب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تہذیب کا معنی عربی میں ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کرنا درختوں کی تراش خراش کرنا کانٹ چھانٹ کرنا یہ معنی ہوتا ہے تہذیب کا تو نفس کی تہذیب کیا ہوگی کہ نفس کے اندر جو جانوروں والے جذبے ہیں ان کو ختم کرنا جو شیطانوں والی سفتیں ہیں ان کو ختم کرنا اور جو فرشتوں والی سفتیں ہیں ان کو ترقی اور فروغ دینا یہ تہذیب نفس ہے یہ تہذیب نفس ہے اور تزکیہ نفس جو ہے وہ اس سے بھی اونچا لفظ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک کر لے اور جو خوبی اور خیر اور بلائی والی سفتیں ہیں ان کو بڑھائے بڑھائے بڑھائے بڑھائے, بڑھائے بہت اوپر اور آگے لے جائے اور جو برائی والے دائیے جانوروں والے شیطانوں والے نفس والے اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کو گٹائے دبائے اور ان کو کمزور کرے حتیٰ کہ ان کے اوپر پورا پورا قابو پالے اور وہ شیطانی جذبات تو انسان کے اندر ایسے ہوں کہ بالکل دب جائیں اور جو جانوروں والے جذبات ہیں جو جانوروں والے اور صاف ہیں ان کا دائرہ ہونا چاہیے کھانا ہے ضرورت کا اور حلال پینا ہے ضرورت کا اور موقع پر اور حلال اور صاف ستھرا اور نسل پیدا کرنی ہے یہ بھی جانوروں کا تقاضا ہے نسل بڑھانی ہے اپنی اپنی نسل کو قائم رکھنا اپنے شوانی تقاضوں کو پورا کرنا جائز اور حلال طریقے سے اور محدود طریقے سے جو اللہ رب العزت نے حدود قائم کر دی ہے انہی حدود کے اندر شوانی تقاضے پورے کرنے ہیں کھانے پینے کا تقاضا پورا کرنا ہے آرام کی بھی ضرورت ہے یہ بھی پورا کرنا ہے سونے کی بھی ضرورت ہے یہ بھی پورا کرنا ہے تو جانوروں والے تقاضے حدود کے اندر پورے کرنے ہیں اور شیطانوں والے جو تامال ہیں ان سے بچنا ہے ان کے پیچھے نہیں جانا شیطان کیا کرتا ہے بڑھکاتا ہے احجان پیدا کرتا ہے اللہ کی نافرمانی کے اوپر ابھارتا ہے یہ کام نہیں کرنے اللہ کی نافرمانی والا کام نہیں کرنا اور جوش میں آگے بڑکنا نہیں ہے پٹنا نہیں ہے کسی کے خلاف اپنے خلاف اللہ کے خلاف اللہ کے نظام کے خلاف نہیں اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنا ہے ضبط کرنا ہے کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے بے لگام نہیں ہونے دینا اور جو فرشتوں والی سفتیں ہیں ان کو ترقی دینی ہے ان کو ترقی دینی ہے آپ رمضان میں اب کیا کر رہے ہیں فرشتے کھاتے پیتے نہیں سوتے نہیں جنسی تعلق ان کا کسی کے ساتھ نہیں ہے. اللہ کی مخلوق ہیں اللہ کی عبادت کرنے والے آپ بھی کتنے دن کتنے وقت کا روزہ رکھتے ہیں آج کل میرا خیال ہے سولہ گھنٹے کا یہ اس ساڑھے پندرہ گھنٹے کا ساڑھے پندرہ گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں آپ ماشاءاللہ اللہ تلوے فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ساڑھے پندرہ گھنٹے کا روزہ آپ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس میں کیا کرتے ہیں کھانا نہیں پینا نہیں شوانی تعلقات نہیں اور غصے میں نہیں آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جب اس جب آدمی روزے دار ہو فلاح جہل جہالت کا کام نہ کرے غصے میں نہ آئے لا یسکب شور نہ کرے بولے نہ اپنے آپ کو ضبط اور کنٹرول کے اندر رکھے لا یرفس شاوت کی بات نہ کرے شیوانیت کی جنس کی بات نہ کرے نہ دیکھے نہ سنے نہ بولے نہ ادھر جائے جہاں سے ان چیزوں کے اندر جوش اور بڑکاؤ پیدا ہوتا ہے ایسا کام نہ کرے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تربیت لیتا ہے انسان روزے کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے عبادتوں کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ انسان کی تربیت ہو اس کی اصلاح ہو تو جو خیر والے جذبے ہیں ان کو بڑھایا جائے اور جو شر والے ہیں ان کو دبایا جائے تو یہ ہے تزکیہ نفس اور جس نے اپنا تزکیہ کر لیا قد اف لہ من زکاہ وقد خواب من دسا اللہ نے صورت الشمس کے اندر فرمایا ونف سنگ و قسم ہے اس جان کی نفس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک نفس کا معنی ہوتا ہے انسانی وجود ایک نفس کا مانا ہوتا ہے انسانی وجود اور ایک نفس کا معنی ہوتا ہے انسانی جان اور ایک نفس کا مانا ہوتا ہے وہ نفس جس کو ہم اپنے د... اندر محسوس کرتے ہیں کہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے نفس امارا بسو یہ نفس کے مختلف معنی ہوتے ہیں تو ایک تو نفس کا مانا ہے انسانی وجود انسانی وجود اور اللہ نے اس کو کامل اور پورا اور ٹھیک اور درست اور جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع فرما دی جانوروں والی خصوصیت بھی اس میں رکھ دی شیطانوں والی خصوصیت بھی اس میں رکھ دی فرشتوں والی خصوصیت بھی اس میں رکھ دی اور روحانی صفات اللہ رب العزت نے جس کو جو روحانیت جو خالص اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر ودیت فرما دی جس کا اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے وہ کیا تعلق ہے اللہ کا حصہ نہیں اللہ کی ذات کا حصہ نہیں وہ اللہ کے امر سے وجود میں آئی ہے اور اللہ کے امر سے ہی وہ قائم ہے ہست رب ناسرا با, نا با جان ناس اتسال بے تکیف بے قیاس اللہ اکبر مولانا رومی نے کہا ہوا ہے ہست رب الناس رابا جان ناس اللہ تعالیٰ کو بندوں کی روح اور جان کے ساتھ ایک تعلق ہے اتصال بے تکیف بے قیاس وہ کیسا تعلق ہے نہ ہم اس کا قیاس کر سکتے ہیں نہ اس کی کیفیت کی بیان کر سکتے ہیں اس کے امر کے ساتھ یہ قائم ہے یہ تعلق روح کا اللہ کے ساتھ ہے یہ تار ایسا ہے جو آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے اور یہ روح جو ہے یہ انسان کو اوپر لے کے جانے والی ہے یہ جسم انسان کو نیچے لے کے جانے والا ہے جاتا بھی مٹی میں ہے اور شیطانی صفات جو ہیں یہ انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہیں اور فرشتوں والی صفات انسان کو جنت میں لے کے جانے والی ہے. تو اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے اس نفس کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے نفس کا تزکیہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے ٹائم ہمارا کتنا ہے ختم ہو گیا اچھا چلو پندرہ کو منٹ اور دے دیں آپ پندرہ کو منٹ اور دے دیں نفس کا تذکیہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ ہم جو اخلاق اور اعمال ایسے ہیں جو انسان کو اوپر لے کے جانے والے ہیں تو ان اعمال کے اوپر توجہ دیں اور ان اعمال کو اپنائیں اور جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں ان اعمال سے انسان بچے اب جو چیزیں انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہیں اور ان کو انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے میں گنوا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کے ساتھ تکبر کا کوئی جوڑ نہیں ہے انسان کے لیے تکبر یہ لگا ہی نہیں کھاتا جوڑ اور نسبت ہی نہیں رکھتا انسان عجز مخلوق فقیر محتاج اور متکبر بڑا بن کے رہنے والا کون اللہ المتکبر الجبار اپنے آپ کو منوانے والا اور انسان کمزور محتاج خلق انسان کمزور ہے انسان محتاج ہے انسان فقیر ہے تو تکبر جو ہے یہ انسان کے شایا نشان نہیں تکبر کس کے لیے ہے اللہ تعالی نے فرمایا الکبریا ازاری اللہ اکبر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تکبر میرا لباس ہے اللہ کا لباس ہے تکبر اس لیے تکبر جو ہے یہ انسان کے لیے زیبا نہیں اس لیے جس انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا لایت خل الجنت منقانہ فیقل و ذرۃ تم کبرن اچھا تکبر ہوتا کیا ہے تکبر کیا ہوتا ہے انسان بڑا بنے ایک سے آبھی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا تکبر اس چیز کا نام ہے کہ آدمی اچھے کپڑے پہنے اس چیز کا نام ہے کہ اچھا جوتا پہنے اچھا اچھی سواری رکھے اور میں نہیں یہ تکبر نہیں ہے تکبر کیا ہے الکبر بطر الحق کیس تکبر یہ ہے کہ حق سامنے آ جائے کہتے ہیں, نہیں مانتا ہوائے گا قرآن میں لکھا ہوگا لیکن میں نہیں مانتا اللہ کا حکم ہوگا میں نہیں مانتا رسول کا حکم ہوگا میں نہیں مانتا یہ لئے اس لیے نہیں مانتا کہ آج تک مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے آج بھی تم موت بتانے والے جاؤ میں نہیں مانتا حق واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے لیکن نہیں مانتا یہ تکبر ہے اور غم تو لوگوں کو حقیر سمجھنا فلاں اس نے کہا کی ہے چھڈوں پر ہاں خودی کی حیثیت وہ کون ہوتا ہے اس کی کیا با? وہ بلا ہے وہ. وہ مولوی ہے وہ وہ تو پرانے لوگ تھے اس دور کے آج ترقی یافتہ دور ہے نئی دنیا ہے نیا زمانہ ہے روشن خیالی کا دور ہے وہ آپ لوگ اس دور کی باتیں کرتے غم تو لوگوں کو حقیر سمجھنا اللہ کے نبیوں کو اللہ کے نبیوں کے پیروکاروں کو اللہ کے نبیوں کے طریقوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے اور اس کے ساتھ جس کے دل میں یہ تکبر ہوا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا تکبر کی سزا بگتے گا پھر جنت میں جائے گا اور ایک اور چیز ہے وہ تکبر کے ساتھ ہی ملتی ملتی ہے ملتی جلتی ہے وہ کیا ہے الوجب گمنڈ اپنے آپ میں خود پسندی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا تکبر تو انسان کرتا حق کو اختیار نہیں کرتا اور لوگوں کو عقیر سمجھتا ہے اور اجب جو ہوتا ہے خود پسندی یہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب انسان نیکی کرتا ہے اور پھر اس نیکی کے اندر آگے بڑھتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں میرے اندر کوئی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لولم لم اگر تم کوئی گناہ نہ کرو بڑے ہی بیکو کار پرہیزگار بن جاؤ لکھشی تو علیہ کم آزما کا تو گناہوں سے بڑھ کر بھی ایک خطرناک چیز کا مجھے اندیشہ ہے کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جانا اور وہ کیا ہے العجب نیکی کر کے گمنڈی ہو جانا میں نمازی ہوں میں حاجی ہوں میں اتنی سخاوت کرتا ہوں میں اتنے دسترخوان چلاتا ہوں میں اتنے اداروں کا سرپرست ہوں میں یہ ہوں میں وہ ہوں اپنے آپ میں بڑا بنے پھرتا ہے یہ عجب یہ تکبر اور عجب انسان کی تباہی کا باعث ہے ان اخلاق سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ اخلاق اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دینے اور دوسرا خلق جس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے ایک سنا آپ نے تکبر اور دوسرا عجب جو اس کے ساتھ ہی ملتا ہے اور تیسرا جو ہے وہ ہے البخل والشع اللہ اکبر البخل مال کے لیے بخیل ہونا اور جو مل گیا ہے اس کے اوپر شہید حریث اور بخیل بن کے اس طرح بیٹھ جانا کہ اب میرے پاس آ گیا ہے اب کسی کے پاس نہیں جائے گا اب میں نے اس کو سرکل میں رکھنا ہے سرکولیٹ کرنا ہے اس کو اور اس کو بڑھاتے رہنا بڑھاتے رہنا بڑھاتے رہنا ہے یہ جو بخل اور ہرس شدید قسم کی ہرس تما اور شدید قسم کا بخل یہ دونوں جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو شریعت کی زبان میں کہا جاتا ہے وہ حضیرت انسانی جانوں کے اندر یہ چیز شامل کر دی گئی ہے یہ چیز وہاں موجود ہوتی ہے کہ انسان جو ہوتا نہیں اس کو لینے کے لیے حریص ہوتا ہے جب آ جاتا ہے تو پھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہتا ہے کہ اب یہ کہیں نکل کے جائے گا نہیں میرے پاس سے یہ چیز انسان کے اندر موجود ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اور زیادہ ڈیولپ کرنا ہے بڑھانا ہے نہیں اس کا علاج کرنا ہے یہ چیز آپ کے اندر موجود ہے میرے اندر بھی ہے آپ کے اندر بھی ہے اس کا ہم نے علاج کرنا ہے علاج کیسے کرنا ہے اللہ رب العزت نے دیا ہے تو اس کو خرچ کرنا ہے اور جو میرا بنتا ہے مل جائے تو ٹھیک ہے اگر نہ ملے تو شکر بھی کرنا ہے اور کبھی کبھی مل بھی رہا ہو پھر بھی چھوڑ دینا ہے اشار کرنا ہے اس شوق کا علاج کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یوں کا شہا نفسی فولا کافل قد افلاح من تضکہ قد من منظک جس نے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا اور ان کامیاب ہونے والوں کی ایک صفت اللہ نے کیا بتائی و من یو کا شہا نفسی فولا کو اون جو اپنے نفس کے شح سے بچ گیا بخل اور ہرس اور تمے اور لالچ سے اور نفس کی بخیلی سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کم و شوہا لوگو اپنے آپ کو شوہر سے بچاؤ فین من کا منقانہ قبل کم اس نے پہلے لوگوں کو تباہ کیا اسی شوہ نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہوں نے اپنے رشتے کاٹ دیے انہوں نے دوسروں کے مال چھین لیے انہوں نے ایک دوسرے کو ذبح کیا اللہ اکبر امرا بالبخل باخیلو بخل کا حکم دیا تو وہ بخل کرنے لگے اور ایک دوسرے کے خون کرنے کا حکم دیا تو اسی بخیل نے ان دوسروں کے ایک دوسرے کا خون کروایا ان سے تو اس شوہر سے بچنا ہے یہ جو ظلم ہوتا ہے نا معاشرے کے اندر رشتے ناٹے توڑے جاتے ہیں ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں ذبح کیا جاتا ہے اسی مال کے پیچھے تو ہوتا ہے اسی انہیں حقوق کے پیچھے تو ہوتا ہے جن کے لیے انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ مجھے ملا کیوں نہیں اور مجھے ملا ہے تو اب اور کوئی کوئی لے جائے شریعت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے سیابہ کی تربیت کی تھی مہاجرین مکے سے ہجت کر کے آئے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ والوں نے سارا کچھ ان کے سامنے ڈھیر کر دیا گھر بھی کھول دیے مال بھی دے دیا حتیٰ کہ اس بات پر بھی تیار ہو گئے کہ بیوی بی کو طلاق دیتا ہوں آپ عدت گزرنے کے بعد اسے نکاح کر لیں اس بات کے لیے تیار ہو گئے اور بہترین اور اعلیٰ ترین مثال پیش کی اس وقت جب ایک سیابی کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے اللہ کے رسول نے اپنے گھر سے پوچھا کہ کوئی ہے کھانے پینے کے لیے تو گھر والوں نے کہا جی پانی کے سوا کچھ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے ابھی جو میرے مہمانوں کو لے جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو ایک انصاری سے ابھی لے کے گھر آ گئے اور انہوں نے آ کے گھر میں پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے تو انہوں نے کہا گھر میں کھانے کے لیے تو کچھ نہیں صرف بچوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے بھی کچھ نہیں تو کہنے لگے اچھا چلو بچوں کو بھی ویسے ہی سنا دو میں اور آپ بھی ویسے ہی سو جائیں گے اب جو کچھ ہے اللہ کے رسول کے مہمانوں کو کھلا دو اللہ کھلا دیا بچے بھوکے آپ بھوکے بیوی بھوکی اللہ کے رسول کو بہمانوں کو کھلا دیا اللہ رب العزت نے آسمان سے وہی نازل فرمائی فرمایا وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ اَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَسَاسَ یہ ایسے اصحاب ایمان ہیں انصار کے لوگ تموہ الدار والایمان یہ مدینہ میں رہنے والے اور انہوں نے ایمان کو اپنے اندر رچا بسا لیا ہے اور حالت ان کی یہ ہے اللہ اکبر يحبون من حاجر ایلیہم جو حجرت کر کے آئے ہیں جو ان کے پاس آ جاتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں دل تنگ نہیں ہوتا کہ کتوں آ گئے مصیبت پہ گئی نہیں محبت کرتے ہیں آئے خوش ہوتے ہیں وہ بون من حاضر علیہم بھائی سیرون علان فسیم ولا جدیدوریم حاجت مما اوتو اور یہاں آ کے جو انہوں نے بنا لیا ہے ان میں دل ان کے دل میں یہ نہیں آتا کہ یہاں سے کہاں سے آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا یہاں آ کے انہوں نے یہ بھی بنا لیا وہ بھی بنا لیا یہ بھی بنا, بنا, بنا لیا وہ بھی بنا لیا ولا جفی صدوریم حاجت ممبا اتو جو ان آنے والوں کو ملا ہے اس کے بارے میں ان کے دل میں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ کہاں سے بنا لیا اس نے وہ یوں سے رونا اور حالت ان کی یہ ہے کہ اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں کہتے ہیں مجھے نہ دو جو میرا ہے وہ بھی اس کو دے دو یہ علاج ہے شوخ کا کبر نہیں کرنا اجب نہیں کرنا شوق سے بچنا ہے اور اثار پیشہ بننا ہے خرچ کرنے والا بننا ہے اور یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے صدقہ اور خیرات ہوتی ہے عطیات ہوتے ہیں دین کے لیے خرچ کرنا یہ اپنی تربیت کرنے کے لیے شہ اور بخل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور تیسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جھوٹ چھوڑ دے جھوٹ بہت برا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے اندر کمزوریاں ہو سکتی ہیں دو کمزوریاں ہیں مومن میں نہیں ہوتی وہ کون سی کمزوریاں ہیں جو دو مومن میں نہیں ہوتی الفرمایا القدیب الخیانہ ایک مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور دوسرا مومن خائن نہیں ہوتا خائن نہیں ہوتا مومن اور جھوٹا نہیں ہوتا تو اس لیے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں اور جھوٹ ایسی برائی ہے یہ ایسا کلک ہے اللہ اکبر جھوٹی گواہی جھوٹی قسم اور جھوٹا دعوی یہ سارے جھوٹ کی قسمیں ہیں اور عام طور پر جو ہم کاروباری لوگ جو ہیں بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں یہ جھوٹ جو ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اییا کمبل جھوٹ سے بچو فلکریبیر الفجور جھوٹ انسان کو بدکار بنا دیتا ہے اور بدکاری انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کے دفتروں میں لکھا جاتا ہے جھوٹا جھوٹا جھوٹا جھوٹا حتہ یقہ اللہ کے دفتروں میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے تو کیبر اور عجب سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو شہ سے اور بغل سے بچانا ہے اور اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے جھوٹ کی طرف نہیں جانا اور آپس کے تعلقات کے اندر حسد بغز اناد اور کینہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدو حسد نہ کرو کسی کو اللہ رب العزت نے دیا ہوا ہے آپ اس کے اوپر جلنا شروع ہو جائیں کھڑنا شروع ہو جائیں کل تھے علی پہ اللہ کرے جلی جا رہا ہے اور اس کے لیے بدنام بھی کرتا ہے اس کی برائی بھی کرتا ہے یہ حسد جو ہے یہ تیرے دل میں جو بڑک رہا ہے کسی کے متعلق یہ تو کس کے خلاف بڑک رہا ہے اس بچارے کے خلاف بڑک رہا ہے جس کے پاس ہے اس کو تو دیا اللہ نے یہ تیرا سارا جوش جذبہ انتقام کا کس کے خلاف ہے اس اللہ فضل کرنے والے کے خلاف وہ سوچ تو صحیح اور تجھے عقل نہیں ہے اللہ نے اس کو دیا یا اللہ اس کو برکت دے اور مجھے بھی دے دے بات تو یہ ہے کہ انسان ایسا ہو یا اللہ اس کو دیا ہے اس کو مبارک ہو مجھے بھی عطا فرما دے تیرے خزانوں میں کیا کمی تو انسان کو ایسا ہونا چاہیے حسد نہیں کرنا چاہیے نبی صدم نے فرمایا یا کم الحسد حسد سے بچو فل حسد یا الحسنات یہ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جیسے آگ ایندھن کو برباد کر کے راکھ بنا دیتی آگ ایندن کو راکھ بنا کے بالکل خاک اور راک بنا دیتی ہے کچھ بھی نہیں رہتا اور لکڑی کے اندر حسد سے اپنے آپ کو بچانا ہے حسد اپنے اندر نہیں پیدا ہونے دینا اور ریبت اور چگلی سے اپنے آپ کو بچاؤ ریبت اور چگلی نہیں کرنی چاہیے ریبت کیا ہوتی ہے کسی کی کمزوری کو اچھالنا کسی کی کمزوری لوگ کہتے ہیں میکڑی ریبت پہ کرنا ہوتے ہیں درے بے بے اس میں یہ عیب موجود ہے اور بھائی جو موجود عیب ہے اسی کو اس کی غیر موجودگی میں اچھالنا اسے ذلیل کرنے کے لیے بدنام کرنے کے لیے اسی کا نام تو غیبت ہے اور اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اسی کو یہ کہا ہے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے اس لیے غیبت نہیں کرنی اور نمیمت کیا ہوتی ہے اللہ اکبر نمیمت یہ ہوتی ہے کہ ادھر سے سنی ادھر جا کے کہی پتہ چلے کہ کندہ پیاسی کیا کہہ رہا تھا پلان بنا رہا تیرے خلاف اچھا ادھر کی ادھر آگے لگائی بچ کے رہیں وہ بھی بڑا تیاریاں نے بیچیں دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا ادھر کی ادھر لگائی بجائی ادھر کی ادھر پہنچائی ادھر کی ادھر پہنچائی آپس میں تعلقات خراب کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت مام ایسا چغلی خور اور لگائی بجائی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا اور ایک اور خلق جو ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے اس کی اصلاح کرنی چاہیے وہ قطار رحمی ہے تعلق اور رشتہ جو اللہ نے خون کا اور نصب کا بنایا ہوا ہے اس کو توڑ دینا اس کو کاٹ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا قطع رحمی کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا تو بھائیو یہ موضوع تو ایک دن کے بیان کرنے کا نہیں ہے اس کے لیے تو مہینہ چاہیے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو آج تھوڑا بہت بیان ہوا ہے باقی کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو اس کو مکمل کریں گے اللہ تعالی ہمیں تزکیہ نفوس کی اللہ اکبر توفیق تا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی اللّہ عمین یا عظوب من الجبنی ولبخلی اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور بخیلی سے ولاجی ولکسلی اور اس بات سے کہ میں ناکارہ بن جاؤں اور سست بن جاؤں سستی اور ناکاری سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں اللّہ عمینّ یا عظوبِ کمیر الجبنی ول بخلی ولاجی اللہ اکبر وعظوب کمن الحرمی واضح بالقبری یا اللہ بڑھے بڑھاپے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں برے بڑھاپے سے تیری پناہ مانگ. بندہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور پھر اللہ عمت نفسی تکوا یا اللہ میرے وجود کو تقوا نصیب فرما دے وزک انت خیر و منظک یا اللہ میری صفائیاں کر دے میرے تزکیے فرما دے انت خیر و منزکہ تو ہے بہترین تزکیہ کرنے والا تو تہذیب نفس کے لیے یہ جو شیطانی صفات اور شیطانی امال ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کرنے کے بہت سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں وہ فرشتوں والے کام اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آسان سا نصاب بتایا ہے قطلاح منتظک جو اپنے آپ کو پاک کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا زکا رسمہ ربی فص اللہ اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت اور پھر وہ اذکار جو اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں اور نماز فرض نماز کی پابندی نفلی نمازوں کا اہتمام فصلہ بل تو اسے الحیات دنیا اور اس تزکیہ کے لیے آسان نصاب بتا رہا ہوں کہ دنیا کو پیچھے رکھے آخرت کو آگے رکھے دنیا کو پیچھے رکھے آخرت کو آگے رکھے جب کوئی فیصلہ کرنا ہو کوئی کام کرنا ہو جب کوئی اقدام کرنا ہو تو یہ دیکھے کہ اس کا آخرت میں کیا بنے گا اور دنیا میں کیا بنے گا ہم کیا کرتے ہیں آخرت دی دیکھی جائے گی دنیا کو پہلے رکھو نہیں مومن ایسا نہیں ہوتا آخرت میں کیا بنے گا دنیا کی دیکھی جائے گی مل گئی ٹھیک ہے نہ ملی تب بھی کوئی بات نہیں آخرت نہیں جانی چاہیے بل تو سے الحیات دنیا لیکن تمہاری اکثر لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو بل خیر و خیروں ابکا حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے انََ لفصوف اللہ یہ حقیقتیں اللہ نے پہلی کتابوں میں بھی بیان فرمائی ہیں ابراہیم اور موسا علیہ السلام کے صعیفوں میں اور قرآن تو ساری کتابی ہی تزکیے کے لیے ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد یہ تھا وہی کہ لوگوں کا تذکیا کیا جائے تزکیہ کرنے والا تو اللہ رب العزت ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ ہے اور آپ نے وہ عمل سر انجام دینا ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مکلف بنایا ہے پابند ٹھہرایا ہے کہ ہم اپنے نفوس کا تذکیہ کریں اللہ سے دعا بھی کریں اور اس کے لیے کوشش بھی کریں اور اس پر توجہ بھی دیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کارسازی اور دستگیری فرمائے ہماری رہنمائی فرمائے دین پہ استقامت بخشے اسلام کے اوپر زندہ رکھیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جائے اور ہمارے نفوس کا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ مکمل تزکیہ فرما دے ہر قسم کے ایب سے اور ہر قسم کی برائی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے سبحان ربی کا رب العزت امہ یسفون وسلام والحمدللہ الحمد رب العالم